بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقترب للناس حسابهم وہم فی غفلت معربون لوگوں کا حساب عمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہی ہیں ما یأتیہم من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 اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھی پیس ڈالا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیئے فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْتُبُونَ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 ان کالمی کہنے لگے کہ ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے فما زالت تلك دم حت ج ہوں حسین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 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کا مال اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں من الارض بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بانس کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے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 بی اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں يعلم ما وما خلفهم ولا الا لمن من فشيته جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے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 اوسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون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 تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلے عن اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہی ہیں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 وَيَقُولُونَ الْوَعْدُ إِن سو صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس آزاد کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا لو یا نو ہی مناری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 بلطح تم یوں بلکہ قیامت ان پر یک یک آواقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلک دی جائے گی اب رسلی قبل اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تبصر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا قل من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 قل انما ولا يسمع اذا ما کہہ دو کہ میں تم کو وہی کے مطابق خبردار کرتا ہوں اور بہروں کو جب تمبی کی جائے وہ پوک کو سنتے ہی نہیں والا لن اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگے کہ ہائے بختی ہم بے شک گناگار تھے نفا بنا حسبی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 نبی عالم اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے ابی و قوم تم سیل التی تم لہ ک جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتے ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمے ہوئے ہو قالوا وجدنا لها عابدین وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے قال لقد كنتم انتم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 لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں قالوا فأتو به علی الناس وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے هذا چہدی علی بہ جب ابراہیم آئے تو بت پرسو نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے قال بل ان كانوا ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو سو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 جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم انکم تم تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے مابودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے مابودوں کی مدد کرو السلام ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا دیدان ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہیں کو نقصان میں ڈال دیا ہوں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 أَجْمَعِينَ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غر کر دیا فلم ادن فطفی غن قوم ادن فطفی غن القم و کن حکم شاہدی اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو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 اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے وَأَيُوبَ إِذْ رَبَّهُ أَنِّي وَأَنتَ أَرْحَمُ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے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 فوری اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ وہ نیکو کار تھے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 أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب آخر ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں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 سرو یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہی ہوں وال اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو اچانک کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگے کہ ہائے شامت ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے کافی رو اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دو کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے لو کا خالدون اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے لہم فی لا يسمعون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 عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے احکام کی تبلیغ ہے اور اے نبی ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے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 قریب ان بعید ما پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الائی سے آگاہ کر دیا ہے اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی سنتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی, بھی واقف ہے اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو